فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلهِ عِسلَ وَرسُولهِ وَمُؤمننينَ وَلاَا كَِّ المُنافَقينَ لا يعلَمُ اللهم انت بالله صدق الله مولانا نعوذ ومصدق رسوله النبي الكريم الأمين پلونا لیا ہلدی منوس پلو آل سلوت سلیم فلا دو سلام یا سیدی خاتمن والا یا مکین کو لوگ منی ہب کو سداقت مولانا محمد کلیم اللہ صاحب مولانا محمد ابراہیم فیضی صاحب مولانا محمد حسین سلطان صاحب مول سامعین السلام علیکم علاقے چانگ دوست دین حق دیا حق گلا پسند آئی دوستوں سو کے ناچیز نبارہ مدب اتنا طویل سفر کر کے میں ہال تک نہیں, نہیں کر سکیا جناب جذبات جناب دی سادگی اور جناب دی حق پسندی میں سلام مانا اسی دی قدر کرد ہاں. جناب نو چار گل حقیقت حقت گریو گرس شریف کی محفل والے دربار سشی ہاجو مردان رحمت اللہ تعالی علیہ سلطانی کرام دشان اور تعلیمات نو بیان کرنا میں انشاءاللہ شا اللہ اسی ہی موضوع جناب نو سناواں گا لیکن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 اور رواجی گل نہ اس گلان وہ او سناو گا اور یہ بارے جسان پالو نہ سنیا شرو تو کاری آبر صاحب کا جلالے بیٹھے یہ جانتے ہیں اللہ تعالی و کرم میں خالی کتاباں نہیں پڑھیا جی ولیاں دی تعریف میرے کو سنی سننی, نا سننی اس طرح کے او دی میں سنگت بیٹھا میں جوڑے سی نے توفیل جہی گلان سمجھ آئی میں جناب نو سنا میری ایک ہے کہ میں پختہ خیال آدمی ہوں اللہ تعالی دل فضل چابی جی لاوے میں پھر نہیں کلندر اقبال فرماند ہے وائے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی قوم جڑا جاگ ہوئے نا وائد کلنگر <سلام> اقبال فرما ہے خیال ہونا چاہیے کچے خیال والا بندہ نہ ہو پختہ خیال دا کی مطلب ہے کہ جیوے اللہ فو فرما شریت جی آج بیان کرے لوگ پیچھے نہ پھرے پھر کچے خیال آنے نے حکیم نت ہوتا کی دینے جو دے وہ مریض دچھے چلے تو مریض چھتی مر جائے گا مریض ایمجھ والا کتے جیڑے موضوعات انہوں نے ذکر ہے صاحب یہ میرے اس موضوع نے جی میں ساری فکر اپنی بیان کر چکے آ دین انہوں نے میں پورا سنایا ہے اللہ تعالی کے فضل ہر طرح کے کوڑے میٹھے موضوعات تو سن چکے نے لاہور والے جیتے میں موضوع آتا رہا ہوں ہوں ج سارا بی سن موضوع بھی سنا چاہیے جس موضوع ادر تنقید اور لہجہ ملکر نہیں ہوں سمنان گرچ ہوں لیکن استقلال بیان نہیں کری دا بھی سن جو چکے چلو یہ پاسا بھی بخال لیے کول سجنو میں ایڈا لما سفر کر کے آئے بیٹھا میں تھنو کسی کہانیاں سنا نہیں آیا وہ تو میرے کوچے سننے والے بتھیرے نے میں امی دریا کاٹ کے آیا بیٹھا اس واسطے تھوڑا آیا کہ میں تمہیں کسی کہانیاں سنا کے تھنو خوش کردا رسول ناراض کر کے اٹھ جا میں انہوں نے جان نہیں دینی یہ کدو مالی ویکیا بھائی کرایا بھی نہیں دتا تو بیٹھا لورو کرایہ نہیں دا کون کوہ ستا میں کرایہ لیا بعد یا اگلے نہیں مردی میں اللہ تعالی کے فضل جو فائد سینے چیا تو میں اتنے سچ کے جانا سمجھ آ گئی نی گل کوئی نہ چسکے بھی ضرور حضرت صاحب یہ کہہ رہے سن بھائی ادھر نہ کوئی انگریزی نہ نہ کوئی انگریز میں نہ گزارش کرتا کہ کسے پاسے نہیں سی نہ انگریز نہ انگریزی کسی پاس نہیں سی سارے پاس خالی تھی جہے پاس میں آیا بیٹھا نا ادھر بھی کوئی شرنی تھی ہوتی ہاں جی لیکن ان شروع نہ پچھاڑیا شر ان کے گھر چڑ گیا نبی ساتھ بھی فرما میرے یار نبی پاک حضور تو شروع کیوں کہ میں کسی ویل شر چس نہیں مینو حضور سرکار نے پہلو جو چانن کیا ہونا ہے جدہ شر سامنے آنا میں پچھان لینا سر شر منا پچھانے یہ پتہ ہی نہیں اگوں سامنے انہیں تو ڈگ پہنا میری گل سمجھ نہیں آئی ترسریز اگریزی کو نہیں اللہ میں اقبال ایک گل کی وہ ہے میں دنیا میں پھر انگریز کو خالی تھا تھان دوزی نظر آئی دور زخ انگریز کا قبضہ نہیں یعنی اللہ میں اقبال آتا ہے اپنے شاعران آرنگ میں مشاہدہ کیتا دو لا ات انگریز دا تسلط قبضہ نہیں ساقی سارا تھا سلامتی ہاتھ نظر آئی کیوں <سؤال> جو اقوام متا ہے جو ہے اقوام متا ہے ہوں باہر بی میں جو آیا میں تنوع ہوں موٹی جی گل دسنا میں آیا تے کسی خلویر نے آدھا اپنی اصلیت کو ظاہر کیتی جلے والوں آخیا کوئی ماحول باہر ہواشی لیا اتا پتا پوچھا جی ہاں تو پھر بچارے مجبور ہوں آڈر ہوتی ہونے تو پہلو سلوار اتار دو بچارے اتار دے, و اتار دے ایک ہی موائنا ہو رہا ہے اور میڈیکل ہو رہا ہے وہ بچارے ہاں وہ پہلے دن, دن لوا چڑتے اپنی مہار نوکری کی خاتر تو تھوڑا دیکھنا ہوگا فوج آگوں یہ ویکنا پچھو پیا ہونا یہ نہیں ویکھنا گو کون حسین حسین قرآن حدیث پھیر دینا انہیں نہیں دیکھنا خیر انہیں نہیں وی لیا مولانا ابراہیم فیض صاحب لال <سؤال> فر یہ لاہوروں پہ آتے مفتی صاحب نے خطاب کرنا آج شریف ہاں جی چو بعد یہ جاننے والے نکل آئے جان چی تو مان سال دسو میں لاہوروں چلیا انگریز کھانے پہنچ گیا سلطانی صاحب گل تھی بتا لیکن میں پڑھاون آ پڑھنے والا کو میں جگ نب پڑھاون آوانا پڑھانا تو پورے ملک پڑھانا اللہ تعالی دے فضل ایسا ایک من پت ہے جتھے میں بولوں گا اتے اس بولن کی ضرورت ہونی ہے تو میں بولوں بغیر ضرورت سمجھ آ گئی نہیں کوئی نام اندر غیر ملکی ایجنسیاں پھر دیاں امریکہ دیا برطانیہ دیا یورپ کنے ملکوں دیاں جرمنی دیا دا نظام قانون سارا جگہ جگہ لگا فرد دی تلاشی نہیں غیر ملکی دی تلاشی نہیں اور اپنے ملک والے دی تلاشی سمجھ آئی نہیں توجہ ذرا بولو سبحان اللہ ہوں اولیاء کرام کے دربار سے آئے بیٹھے ہوں میں اللہ تعالی دے دی تعلیمات کے مطابق ہی بیان کرالیمات تے قوم امادہ ہو جائے تو ہو سانو کی چاہیے دے. اللہ نے دے ولییا کی تعلیمات ہو مستفا کی کام بس شریعت دا لفظ فقیران دی ساری زندگی کا خلاصہ تریقت اس مارفت اس وچے حقیقت اس شریت نبی ہر شہمی ہر شہ اس بزرگ فرمندے لو دے دھد دکھ مکھن دھدوں باہر دھدو بغیر تینو نہیں مل سکتا مکھن نہ مل سکے گا گیو جی پیے گا تو میری بیماری او جا سنگ خراش کرتا سی پہلو شادی کے موقع تو کہہ پایا جی یاد بیماری دیا بماری جنوب پہلوان بننے کی بجائے پہلوان مریض بن جب سکے دھد تو بغیر مکھن خال صرف نہیں لگ مستفا شریت تو بار بنا پیر پیڑ مل سکیں پر ان فقیر لبے گا نا جہے تو کرمی آفا شریعت کے دار ہوئے اج ایک گل سمجھاوا نعرے تو سمجھا دینا کیونکہ سمجھاوا نہیں آیا بیٹھا جدو نعرہ ارنے نا تحقیق یا نارا خلافت اس آخنے جب چار یار کی آخنے حق چار مولا علی سرکار کا گوارا نہیں مولا علی جلا ذکر کرو مولا علی سرکار دا ورد چ کرو نشانی گرداسمت بریل اور ایلا علی سرکار کا نام مبارک ہومام حسن حسین سرکار کا ہو سلام نہ آخو ش رضی اللہ تعالی، ہو تعالا کھو جی باقی صاف آخر سمجھ نہیں لگی گھت والا پاسا نہیں آنا سارے جن بھی اللہ تعالی ولی نے وہ چار نوکے رکھنے والے وہ ولی بن سکتے نہیں نہیں جا لی چل رہے آ, کلندر پاک شہباز کلنو شہم مشہور ہے شیا تسلوتے جھنڈے بھی اس رنگ چڑھتے نے جیڑا اتوں بہتے چکر مار کے آوے وہ بھی شی بن ہے لیکن حقیقت بہال سکری ملتانی سنسار کا سلیف ہے دے مدرسے دے استاد جی کتاباں پڑھا کٹر فولی چون یارہ کی شان اپنے کلا میں اس بیان فرمائی شاہباز فارسی دیوان ہے فارسی دیوان سنا تاکہ پتہ لگ جاوے کہ وہ بھی چارہ دن ہے آپ من رہا سنا چنا شیر بولو چا سبحان اللہ ہے فارسی کا پھر مطلب ہی گا گاؤ فل مان عثمان نام سی عثمان مرون لکھا کھڑا عثمان مروندی دربار دربار شد غلام نبیو چہار یاسمان چد غلام میں چہار یار امید مکار محمد فرمانے میں میں عثمان جد دا نبی پاک تے نبی پاک دیکھو یارہ غلام بنیا میری ہر آس امید پوری ہوگی محمد سیاح جوگی دی کتی آگو ہر کسی پیلے کپڑے ویچ کے اپنا جوگی بھی سمجھ نہیں گا ہو سکتا ہے جو گی تیرا نہ کپڑے پائی ہوئے پی ہر کسی گلان قسم شدہ بڑیاں کتاباں میں پڑی تی لاکھ روپے تو ود ود کتاباں میرے کو لیکن میں کسمیا پیا میں جنیاں کتاباں کنگالیاں نا مینو اللہ تعالی مذہبی مذہب نہیں, اس واسطے نہیں کہ میرا مذہب سنی اس واسطے کہ سچ منہ ضرور نکل ہے تو مجبور کر کے نکل آؤں گا توجہ نہیں فرمائی نے تلاح کر جمجھ ہے وہ ہوں دوں میں سنا کہ ان فیروں تعلیمات یہ کہ ہر عزت نہ کربی کرا اتو میں شروع پیا کرنا گل نہیں نے میاں عزت والوں کی عزت خریدی بے دیا رب سونے دا قانون یہ کہ ہر ایک عزت نہ کر کی عزت, عزت کر دے آم گلا مشہور اجکل کسی نج نہیں آخنا چاہیے ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے ہر کسی احترام پیش آنا چاہیے اور یہ سچ سکتے ہیں ہر مذہب کی عزت کرو ہر مذہب والے کی عزت کرو میاں سارے ہی آپ اپنی جگہ سے ٹھیک نے جتے جتے کوئی ہے صحیح ہے اسلام پیار کا مطلب ہر کسی کا پیار کرو اے لانتی آم پھیلی تے اے تے اسلام نو قتل کرنا میں قرآن شریعت خدا رسول ولی یہ کہ جتھے رب رسول عزت وے عزت کری جڑا رب رسول عزت نہ کرے جا دیت کرے اس دی عزت نکری عزت والے رب سونے جزت عزت ایک عام شیر چلتا ہے تو آڑے پتہ نہیں ہے نہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھہا پر کسی کا دل نہ ڈھاوی رب دلانے رب یہ شیر آم سنیا تو سب ہے گلو پہ سن بھائی کسی پاس ادھر انگریز کو جتنے بولنا ہاتھ رکھ کے باہ کے بارڈر تو کھڑوتا ہوا کہ میں بلوچستان کے دجے بندے کیا بیٹھا پنجاب اتنے آنے پہ جی وہ گل اور تہو ایڈا سارا دیان قرآن کتاب اسلام نبی اصول ہر شا قتل ہو جائے پہلی گل یہ ایمان دسو جدو ہندو مندر گراؤ گے دا دل <سؤال> نہیں ٹہنا کیوں بھائی مسجد ڈا دے ڈا دے ڈا دے کچھ دل نہ ڈھانگی رب دلام ایمان دسو جب دا مندر گراؤ گے انہوں دے دل کچھ نہیں ہونا خیر وجہ اج نہ ڈگے دل گردی ہیں گردیاں مشکلات شریق ہو کے گردہ سڑک بنا جتنی مسلح راہ جان گرا دڑک تو کسل نہیں کرتا میں ضرور آگا کہ اگر خانہ خدا گرایا جاوے نا تو رسول کریم بھی تو ضرور دکھ پہنچے نہیں پچنا آخلا دل نہب دے دل رب سکھا دن دلانچ رب تو میم پوچھنا کہ ابو بکر صدیق بابا فرید خاجہ غلام فرید سکھاں سکھا چڑھ فرق دا ہویا ایدھر بھی راب راند ہے تے ادھر بھی رب رب رو فرق کے کیوں بھائی سنگیو کوئی آنکھ کھول رہی نہیں بے ولی تے کافر فرق کی ادھر ہی خدا کے ادھر ہی خدا گلی کلو آپ دس کہ سلیا والی گل نہیں کہی جی تو جہی تو اس حد تک بدلا ہو جائے کہ سمجھے کافر دلچی رب کا وسط ترے دشمن نہ وسن دیرا دشمن وسے کیا تین غیرت والی ذات رب کی نہیں دسی کہ ہوگی وہ دشمن کا دل پیا پاسے توجہ نہیں فرمائی نے سونا را بیان فرماندہ بے شکا کافراندہ دشمن تو میں پوچھنا وہاں <تصفيق> دشمن کے دل چالا کی ہونے نہ پہچان کریے سجن دشمن دی پر رب سونا دلائی دی دی دی وہ بند کر دے اپنے گر سجڑ وسد گہرا کو سمجھ نہیں دے آئی مرا بول چا سبحان اللہ. او وہ قسم خدا دی جے رب کافروں دے کول وسدا خاجا فرید ورگے ولی لوڑ کیڑی تھی فخر جہان دی لوڑ کیڑی تھی کسے سکھ دے تر جا کسے ہندو دے دوارے تر جانا اللہ جا ولی دربار سے اپنے مر شدر اپنے فخر ہخر جہانگ واسطے چشمہ فخر جہانگ تن من گول میں جہاز ان کسی انہ سان انہاں تے ساڈے ورگیاں گانا بھی نہ نہیں لیا میں سب فلوانا انہاں آخیا میں اپنی پوری برادری و ایک فخر جہاں چوجی بار پہ شروع ہوتا ہے میں جنت قصور ہر ہے فخر جہاں تو قربان کرا تو ہے پیا کہ یار جی لبد ہے تو کسی خاص کو ہے توجہ نہیں فرمائی <سلام> نے جی وسے لیکن میں گل کر جاوا کر جا دیں نا اللہ دلی رب دلی دول خدا وستا ہے فکرسائی کہ خدا حضرت عیسا دا رب دو میری گل نہیں سمجھ رہے رب سونے دے بارے عقیدہ نہ رکھا جی وہ کسے نبی دے وچ وڑیا ولی دے وچ دڑیا ہے سارا رب مخلوق دے وچ وڑن کو پاک اتحاد نہ حلول مخلوق ہو خالق عقیدہ ہے اور مخلوق خدا نہیں لڑیا یہ سوال کرو گے کتابیں لکھا ہے نا اوہی یہ حقیقت تو میں بیان کرنا یہ مطلب اللہ کے ولیدر اللہ تعالی مسبت ہوں جنا رب سمجیا جب ویچے ارش تجو رب سونا بیٹھن تو پاک ارش کے اتنے دے نے اسا اس طرح بھی نہیں آسان جانا پیر باہو گل کر گیا سنا اللہ دا فقیر پیر بہو جان اس پیر بہو دی گل سنو آپ فرمان لے لے رب ارسی Mawlaya, Allahu Akbar, Allahu you <laughs> up there بولو سبحال میں چوکیدار کا ہی کام ہوں چوکی دار کرے میں چوکی دار کرنا توجہ روک بولو سبحا لو ہوں سجنا اگر ہر کسی دی, دی آئے پھر شریت کا مقصد کوئی نہیں شریت بنڈ کرا رگوا شریف دیوار گاہ جم ہر کسی اگر ازت ہوتی ہی رب کافر کری دولت نہ بناؤں گا مولا دیارجہ عزت کو نہیں تاکہ کیوں نے دولت بڑھائی تاکہ تو بےزتی عذاب سخت دے گر مولا چال ہر کسی کرا چاہتا سجڑا رب لئی جنت نہیں سی بنا ہاں پھر ونڈ کا جی یہ مومنا ونڈ کا جی جی ہے نا کی جنت بنا کے پھر जन्नत दर्जा बनी रखी हां कदों सारे दिलती एक दर्जे चोगे ना सब तो उच्चा रुसा उत्तरा दूध का होना होना रब सोना दसद प्या कि वो इज्जत आज پھر وہاں تو بعد دوجے درجے والے نبی حضرت نبی کرام اور درجہ اولا تالا ونڈ کی ہوئی ہے اور یہ ونڈ اس اپنے دین قرآن تتاری سنوں دسیا نہیں کرنی ہاں قرآن خود فرما سنا ہوا انم گلا پردگار ہونا زیادہ معلوم ہوا کی برابر نہیں کافرا کے موم لگی کم اسلوئی سمجھ نہیں آ رہی اچھا اچھا اور سمجھاوا ذرا توجہ بولو سبحال اصل سارا عزت دے اصل حقیقت ہر عزت کا دا حقدار مولا ان دی اپنی شان ہے کسی جو کچھ ہے انہیں وہ حقدار حقیقت ہر عزت دا ہر احترام ہر شان سچ آخان رب دی شان آ جس شان سے شان ساڈا تاجدار گولڑا فرما سناواں آپ فرماندنی اس سورت لو میں جانا تھا جانا تھا جان لو سچیا تھا رب توج ہے سو حق آپ آپ ایلان فرماندہ ساری عزت کا دا حقدار مالک مائیا ساری عزت میری سناو قرآن اپنے دین قرآن چتاری سان دیا آدھو عزت کرنی قرآن خود فرما سنا وا جا پرہیزگار ہونا ہے, انہ زیادہ لہتالا دی بار گاہر عزت والا ہون ہے معلوم ہوا سجنا رب و شریف دی بارگاہ کے اندر پرہیزگار کی عزت برابر نہیں کافر کے موملوں کی اک کم ہو سکتی ہے مجھ نہیں آ رہی اچھا اچھا اور سمجھاوا توجہ نال بولو سبحال میں اصل سارا عزت دراز سمجھ اصل حقیقت ہر عزت دا حقدار مولا مولا ہے ان اپنی شان ہے باقی کسی جو کچھ ہے اندر حقدار حقیقت ہر عزت کا ہر احترام کا ہر شان کا آپ سچ آخان رب کی شان جس شان کی شان جدارے کو لڑا فرماندہ سناواں آ فرماند نے اس سورت نا تھوڑے جانے جانا تھو سچری تھانے توج ہوں ہقلان فرمان آپ ایلان کہ ساری عزت کا حقدار مالک مائ ساری عزت میری میری سناوا قرآن رشاد فرمایا ساری عزت کا مالک حقدان اللہ سونا رب خود فرما دن اے جر اور وہ پسند کر کردہ پسند کر کرد میری عزت کرو میری تعریف کرو میری شان بیان کرو وہ پسند پرسن فرما ہوا تے بندے کا حق بننا وہی تعریف تاں کر کے جگہ جگہ قرآن درشال فرما الحمد الحمدللہ ساریا تاریف اللہ واسطے نے ساریا تاریف اللہ واستے چاہدو میری مخلوق ہر عزت شان حقیقت مالک میں لیکن ادر انسان رب نے انجنا بنایا جی رب پسند کرنا پسند نا روح ہاں وہ روحی وہ جدو جسم چر آخر لگ پ میں میری عزت کرو تے مینو منو ایمان گیا گزرا بندہ ہوا وہ بھی نہیں کروے کام ہوتی آار ویٹے نا یار بےستتی تھی نقد بےزتی کر سکی میری یہ مطلب بندے دا نفس ان کا بنیا کہ اپنی عزت کا خیال رب ایلان فرمایا کہ عزت کا مالک میں بندے نو کیوں بندے نو اس طرح کا اس واسطے بنایا کہ مولا تالا لینا سی امتحان تج کہ تیری چاہ چ ہویری عزت اتاراں گا اپنی اپنے حکم میں آکھاں گا نہ تب منا منا نہ کسے ہور منوا نہ اپنی عزت دے چکر پاؤ کہ ہوت سب کچھ اپنی عزت میرے عزت پیچھے گوا گا جتھے میں آخا اوتے عزت کر جتھے میں نہ آخا اتے نکا ہوں جہا اتوں دینا مومن امتحان اسا ہوں اپنی عزت دیا ختم کرنے کی خاطر تیرا جو حکم آئے گا تو اپنی نہیں منگ گے ال بھی منگے اکھا گے عزت اسان اپنی نہیں تیری عزت کے پیچھے جی حسین ساڈے سر جرضی کٹیچ کے سانو یہ گوار ہے پر تیرے دین کی رکھ گے سیرے دینی گوارہ نہیں امتحان کامیاب ہوتا ہے عزت دے خیال چھٹتے لے بے نیاز ہیں مالک ہے سارا میرے ما فرق اعلان کر دیاں گا یہ عزت کرو گے میری عزت ہونی میں آخا بے نیاز کرو توجہ نہیں فرمائی مثال دینا سمجھا شیر شیر جان بھی بگیاڑ پنجابی چاہتے چاہتے تین رل کے پیتا شکار نیل گائے ہر خرگوش تقسیم کرڈا جانور نیل گائے تا درمیانہ میرا خرگوش لومڑی دا شرو چڑیا گا ماریا بگیاڑا نہیں شیر آخر لومڑی نقسیم کر لومڑی سبق ل پتا سی بھی پک جانور یہ کھانا جا یہ جناب دوپہر کا کھانا جڑا خرگوش ہے سویرے کا نشتا موجہ لو شیر جدو یہ گل سنی نا مولا, مولا, روم مولا روم فرما اے اے شیر گل سنی نا کہ لگا لومڑی نس کے کہنے شکار تیرے نے e. جنگل, جنگل دا جنگل بادشاہ شاہ شاہ سانو کیتا جدھر ہی سارا کچھ جا تیرے فیصلے تش خوش مولا روم گل لکھ کے فرما جدو اے آخے نا بندہ آریف بڑھن لگ پیا جدو کوئی فکیر ورگا اللہ کا ولی فکیر اندر سا کچھ بھی نہیں سا میں بھی تیرا تو میری اولاد بھی تیری ہے سانو اپنی خیال نہیں خیال نہیں رب واہدہ الاسری راضی ہو کے فرما لے اصل بادشاہ عزت ہے ہی ہے کون گوا سکتا وہ تیر فیصلے سے اوش ہاں جا ہوں جہا تیر عت کرتے جڑا تینوں منگائی وہ سانو کر کے میرا مولا عزت کرانا خود سنا ارشاد ربانی فرمایا والت والے رسول ہی والا عزت اللہ واسطے والے رسول ہی اور اس دے رسول واسطے والے اور اللہ تعالی کے بھی ہاتھوں من وال واسطے مومن سونا رب سمند ہے لیکن منافک یاد نہیں جانتے کیا مطلب مومن مل جان د عزت اللہ بھی رسول اللہ بھی ایمان والے بھی مناف اسراج نہیں آتا عزت والے سجنا کا فر عزت والا منافق سمجھ دے اللہ اللہ کے ایمان والے عزت والا ایمان والا ہی سمجھتا مین؟ مین؟ زائد، زائد رب بولو بولو ایک ایک ایک دی. سونا عزت سرج کراؤں اپنی گیروں دی نہیں آدھا عزت دالک میں مومی دی عزت تیرے تو نہیں نہیں اور در کا کتا جو ویچے نا تو آکو گے وہ چی او تو سانو کٹاؤ اللہ کی گل کرنے تو آدھے تجیاں پہانا تو آنا قرآن آخ میں آنا پیا میں قرآن اللہ دے پیارے بندے والے ادب کرا آخو گے یار عجیب گل ہے چشتی تے پاس قرآن گیا ہے میں آنا سجڑوں بھابی جڑے منے ہو قرآن داخل ہوتے ہیں نا ادھر جائیے تو کوئی شا نہیں ایک دروازہ ہے ادب والا اس دروازے تھانے اگر جاؤ نا تکوے ادب نال پرہیز پران کھولو تو پوری صورت کھڑی مولا تعالی اس دا صحابے دا قرآن ذکر آنا عزت ہے یا نہیں قرآن جیز جیز جیز جیز جیز قرآن جڑی فرمائی میں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 کل دے باقی اس لیے تھوڑے کتے کروڑا لگے پھر ہونے کتے دی گل نہیں کرتا کردہ ہے بیٹھا یا کار ہے یار لا بیٹھا دا دا شریف دسنا چاہتا ہے او میری مخلوق جنہ دے نا کتے میں جیت کرنا بند کرب دسنا چاہتا میں ایک مثال دہا تھے علاقے میں بڑے بڑے سردار توجہ کوئی سردار اپنا ڈیرے ڈیرے دا دا کمی ڈیری ڈیری تھی اپنے نوکر وہ نوکر بھیج دے کسے اپنے سردار یار بیلی ولے پیغام دے کے سردار رو پتا, ل... پتا, ل... پتا لگ توجہ. اگلے نو پتا لگتا ہے اگلے پتا لگتا ہے کہ فلانے دا نوکر آ رہا کوئی پیغام لے دا. یا فلانے کا نوکر آن کے بستی کے باہر نکل, نکل, نکل رات خلور را. یار ادھروں آنا چونے وشا ہے چھڑکا فل ہے اچھی تھان سے ہے اگے ہاتھ بند کے ہوں جا ہوا سیا بندہ اکلالا ایمان دسو اس اگلے سردار دا نوکر انج کھلونا تے انج رہنا کچھ کرنا سیا بندہ عزت حقیقت پچھلے سمجھے گا یا اس اگلے سیانے بندے ویکد آخر انہیں آخنا یار پتا نہیں اس سردار صاحب دل چار عزت کنی جڑا چلوتا بے وکوف بندہ چگلا آخنا سردار آ کوئی اپنی سرداری نو لیکن لوائی جانے روب نہیں مرنا ہیا نہیں آئی تھی بے وقف یہ گل کرے گا جنوب خبر نہیں نسبت وہ آخے گا نوکر دے کھلوتا میں سردار نکیا ٹکے کا نہیں ملتا پسان سر سے چٹی پھر جاتا سردار کمی ٹکے دیا وہ اگے ہاتھ بن کے پلوتا نسبت کا تعلق پچھو جانا ہونا کہ یہ نوکر ہوتا ہے انہیں آخر جا جلیا وہ تی بے وقوف ہے وہ نوکر دے دگے نہیں اے نوکر دے دگے نہیں اے یہ نوکر کسے پیچھے ہو گئی پچھا آخنا یار پتا نہیں اس سردار کے دل چار کی عزت کھی جاکر کی ان کی کمی کرے فرمائی ولی اللہ یاد کرتے کچھ کردے ہیں کنڈ جو نہیں کردے جہا سیاد بلے بلے اس گلا فری بابے فرید کی زت ہونی ربیت بابے فرید کتے کنڈ نہیں کرتا پتہ نہیں کنا ہونا جڑا چگل بندہ واہ بھائی جڑا سنی دے انہیں آخنا کتے دے نہیں کھلوتا یہ کتا کسے دے؟ اے کتا فریف کے دے درد ہے فرید رب لکیقت رب, رب دی عزت پہ کر در نسبت ویڑ ایک حوالہ نبی باغ میں سہسی کا سنا ادا کی کتاب بتی ہزار روپئے تاریخ <قبیر> اس لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی باغ نے صحابی فرما مینو پتہ لگ جانا فلانا حضرت میں ہلک ہوگی میں زبان وٹاوا میرے باغ نوی دراسا جو عمر خطاب دے پیار کر کے خاجا غلام فرید فرما تو ye naap ایک بار پھر کتے کی گل سنا لوا سنا میر ابدل واحد بلگرامی رحمت اللہ سناب سب سنابر شریف کے اندر لکھے حضور بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار آستان شریف تے بیٹھے سن آپ دے خادم دیکھ رہے آ, بار بار اٹھ دے نہیں بار بار اٹھ دے نہیں کسے پچھیا سرکار کیوں بار بار اٹھ اٹھتے ہو فرمایا ایک گزرتا اس کم شکل ہے جڑا بابے فرید دے آستان دیا استھان تھی میں اس کتے دی کاطر اٹھ کلونا ہاں توڑے کھڑے تھوڑے کھڑی ہاتھ تیو بولو چھ لا گلے چلاوا چلاوا توجہ رب وا دور شریر چاہد کرتا ہے اس مالک سونے منتا ہے وہ باوے رسول ہاں ہولی کرو سر کروزت کرو اس واسطے کہ یہ میرا ہے میرا اور سنو ٹھاٹ نالت کرا ادھر ویکو بڑے بڑے سونے پتھر بڑے بڑے سونے پتھر, پتھر. ان تراش خراش کے اگلے بت بنا ان پتروں کے خلو کے تن نماز نہیں پڑھ سک جے پڑے گا لیکن ایک پتھر کابے شریف پہ ابھی تھڈو حکم آیا کڑا کہ ਨਾਲ کلو کے پڑھ امرے بناؤ مسلا پڑو نماز جہا بھی آجی, آجی آج آڑ بابی آ پڑھ پڑھ اتھا بھی اتنے نماز پڑھنی پہوں اور سنو تو پتھر کیسے وہ پتر خالی پتھر نہیں اندر دو پیر لگے کھڑے نے چھپے کھڑے وہ دو پیر چھپے کھڑے نے نال نماز پڑھا جی शुरू कर देखा एक गिट टोटा शिरक आला है ना इनू तो हटा लेवजो नहीं वहमान तो वहम होया بھی رہ لینے تبلی بھی اچھے لگے پھرتے نہیں نا یہ پچھا کہ یہاں یار ایک ہی نیا کی یہ میں کیا اترا اسا وہ کچھ لینے ہاں جڑا مقام ابراہیم ملتا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں اتنے کی ملتا ہے تبد نے کی ہے؟ میں پوران سنا پھر دساں کی لبد ہے جی رجیے بیٹھے ذرا بولو سبحان اللہ اچھا چلوس جیتے تو ان شاء اللہ کافر کافر ماری جان گے جو جی پاؤ سا اللہ علیہ سلام مینو رب انگ دبلے میں جی پائے رکھا گا اتے برکت ہی برکت ہو گیا قرآن ہے خدا دا قسم خدا دکھا. مبارک برکت والا رب آپ بھی فرما مبارک اپنے نبی نو بھی فرما مبارک فرما بھی اس رنگاتر جتے میں پیر رکھ سا اتے برکت برکت تو مقصد کی ہوں خیر خیر چوکی خیر کربا رکھا کن تو میں جتھے پہر رکھنا اتے خیر ہی خیر ہوں میں کیا معلوم ہوا جیڑی خیر برکت وہ نا دعا خیر کری تعا بچنا وے اللہ تعالی کے فکیران کے یا اللہ خیر کر سارے رب آئی برکت لبنا ہے بمارکن کل تو میرے پیارے جیتے پیر رکھ گے اوتے خیر معلوم ہوا تیری سا دش ہے وہ فکیر کے پیران تھلے پی آئی اتنے لب لے توجو نہیں ہاں ڈیڈی والی تکری تھوڑی ہاں کاسم ہوا سی سنیا تو مطلب ہے بٹا ہر تھان سے گول ہوا پیا قوم نسنا کننا نہیں سننا جہاں پورے شہر چیا گاسم کدی تو میرے کو کیسے اگلے دن پہنچی شور کوٹ تقریر میں گیا تو اتے میرے ملی علی اکبر زخمی ہوئے پائیں مولا حسین آئے ماں کو کچھ نہیں کوئی تمنا ہے اکبر کو عرض ابو جی بابا بابا دیر بیمار چا ملا مولا حسین اگو ہاتھ پونگل کر درما دیکھ پوتر پونگل دے وچوں ویخیا ہے علی اکبر نے امام حسین پوچھتے پوتر کوئی نظر آیا وہ بابا ر رسول دہل دکھا یعنی جھوٹ وہ مارنے کہ جھوٹ تلک جائے مارن والا کیون پہ مار پھر مول علی اکبر نے پھر ویخ پھر نظر آئے بابا کونڈے لگے پین بو بند گھر دے پھر انہوں آخر ویخ بابا بیمار بھیڑ جب کچاوا ٹوریا ہم پیرا کج کے بیٹیے راہتے آخری پیے ایلی اکبار سات گزر گئی اٹھ گزر گئیے نو گزر گئی دہ گزر گئی وعدہ کیا حوی مڑ نہیں آئے اتنا دیر چوم دیا چیکا نکلیاں قوم باقی کور تاکن کی بادشاہ بچاری دی اہل بہدی کی تے عزت کھا کے چرولی ہے کیا کسے نیاسی بھی دھی سی جڑی پردے توڑ کے راہ دے پیر کج کے بیٹھی اکلی توجہ نہیں فرمائی تو تاریجہ ہو گئی جبجو سچ پاسے ہو گئی تو یہ جھوٹے سب مر جانے ختم ہو جائے انہوں نے تو جتیاں پیڑ گیا جاب بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں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 رمان دیاں دو ماوا اسان مومنا دیاں دو ماوا سلمہ رضی اللہ تعالی تشریف دی ایک نابینا صحابی حاضر نابینا صحابی حاضر ہوں اجازت اندر آن دی سرکار فرما نے اپنے دونوں گھر جاؤ کمرے چ وہ عرض ارد کردیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے وہ نابینا ہے آپ فرمانے نے کیا تس نابی نابینے صحابی تو جڑیا پاک بیبیاں پردے کرن اس گھر دیا پاک بیبیا گھر چلیاں راہ دے پیر کجی بیٹھیا ہو میں تینوں پوچھنا وہ تصا ایت سلا دینا دی. بے کے حسین ٹھنڈا ہونا پر تو سانوں تو چلو سناو والے ہیں سنگ سنایا تیری چیخ سستی نکل پی مل کیونکہ قوم اکان کا رونا سیکھے دل دا رونا نہیں سیکھا اکھانونا سوکھا یہ کہ سجنا چل جرما میں گل لگے چلا میرا خوش عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے ر میں جی رکھاں گا اتے برقت ہی برکتا اونگی او حضرت دے مبارک پیر پتھر تے لگے اے پتھر برکت والے تا رب لرکھا ہے نشان بھی موجود نے پڑھ نواز ہوں سجنا معلوم ہویا رب و لا شری مولا اپنے پاک دی بھی عزت کران دے نسبت کری شہ دے کے لسبت والی ہوگی وہ جدو عزت کرے گا سمجھ اپنے رب سونے دی عزت بہتر نہ لیکن مولا تالا اپنے دشمنوں کی عزت نہ کرا جوکد کرو تو ہاں ادھر رب وہدہ ہلا شریق مولا جدو فرمایا فرشتیا نو سجدہ آدم نو ہے سجدہ کرو آدم علیہ السلام نو سلام نسل سونے رب نے حکم جاری فرمایا جڑا پہلا سائنس دان سائنسدان پہلا سائنس دان پرو فیلسارو آدھے نے حضرت ابلی روایا کر سائنسدان ریسرچ نہیں کرتے یہ ریسرچ کر لگ پہ سکھا یار میں اگ ودم جہا ہے مٹی اگ سجدہ کرے مٹی نواج راجے آدم سلام کے جسم کا مادہ ویخو ویخ کے لگا لے کی تک بن گئی پہلا سائنسدان ہے کیونکہ سائنسدان ریسرچ کر دلّ تعالی حکم جبریلے امی چلتے نہیں حضرت جبریل امین جو سنیا رب فرما کرو سجدہ یہ نہیں ویکیا یہ کاندے تو بنے تو میں کاندے تو بنیا انہیں آخیا سانو کی لگے کاندے تو بنے جب یار دا حکم او عزت اگ سجدہ کرے مٹی ویخو آدم علیہ السلام دے جسم دا مادہ ویخو ویخ کے لگا لے کی تک بن یہ پہلا سائنسدان ہے کیونکہ سائنسدان جو لے امی رب یار دا حکم او عزت سجدہ کرے مٹی نو ایک مارج اپنا مادہ ویچیا آدم سلام جسم کا مادہ لگا سائنس دان ہے کیونکہ سائنسدان ریسرچ تے اللہ تعالی دے حکم دے جبرین چل دے نہیں حضرت جبریلے امین جو سنیا کرو سج میں وہ عزت ہوگی سی عزت والا جی آخد عزت کرو تو کر لینی ہے سانو کی لگے کندھوں بنیا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 صرف یہ ویخنا چاہتا ہے کہ سڈے حکم جانے کا کر کے سارا کلنڈر اقبال فرمایا کلوکو تلکی درسے فرست نہیں اکل کو تن کی فرصت نہیں عشق پر امال کی دنیا رکھ یاد رکھنا اکلا پوچھے گا کیوں سہی मेरा ख में छेती मत हो जाए यह मतलब निकलिया अल्लाह तला साइंसदान ना बनावे साहेब ईमान बना फुरमाई ने की बढ़ावे ہوں سائ سائنسدان بھی پونجا چڈتے اللہ تعالی نو جو آ جدو دان دنیا سنبھالتے ہیں اللہ تعالیٰ نو گرک کر چڈ ہے تو دنیا والے گر کر سکتا ہے رب بند میری گل ہے رب رسوچی جہاں پڑھیا لکھا ہوا نا جنا چوکھا پڑ جائے گا نہیں واسطے پڑھے لکھے جان گے جانمیاں سہ انھ سہ ان جڑے کیوں کیوں اس یار گل منگو نو سلا پہ ملتا اس گل کا اپنی اقل نو اگے رکھ کے کیڑے نہیں کھڈن ڈ پے توجہ ہے کوئی نہ پلیس جدو نہیں منیا انکار ربے دل جلال نے اعلان جاری فرمایا فخرج روج انجیا نکل بلی تانتی سمجھو ہے نکل تو بزرگ فرمان نے ایک مانا کہ ابلی سو تُو اج تو بعد نکل جان جا. دے دل بند کوئی گل تیری سڈے بندے فرشتے مومن رسول نبی تیری گل کی عزت کدی نہیں ہوگی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 شانترجتے ہو گیا ہر ایک پتھر شیتان کی چی نکل ہوگی کئی پتھر یہ جی بھی ਨੇ। कई पत्थर एजे भी हैं जे मारन हैं शैतान नु जो दो पत्थर मारते हैं ते शैतान हसके ना तो आंदा यार तेरे पत्थर ही सानू फुल पजते हैं तो की نہمج ہر پتھر شیتان کی چیخ نکلنی ہو جس بندے دل چیتان ہو جدو مار دس کے کنکری کی پیا مارنا تہاڑ ہی چک کے مار دے نہ ਵੀ باہر کو دی. देली। यारा दिया चोटा कि बंदा तवजो ज دل چ رکھد شیطان دے ہر کام نال نفرت نفرت, نفرت،, نفرت،, نفرت، مومن، جدو کنکری مارد شیتان دیا چیکا دیا. کیوں اصل اندر ادر خیرت ورنہ ایڈی ساری کنکری کی ایڈی ہے چلو غیرت توجہ نہیں فرمائی نے میں مثال دینا کارتوس نہیں ہوں جانتے ہو اگر یہ کارتوس ہاتھ فڑ کے مارو ریفل رکھو کر دل شیتان شیتانی کما شیتان کے دوستان کافرا نال دشمنی اندر نہ نہ ہو سمے جڑا پتھر پہ مار گئی نا کارتوس ہاتھ چ نب کے مار گئی جی دل دے خلاف ہوئے نا خیر کافر شیتان ہو پتھری کنکری چھوٹی جی نا تو سمجھے رائفل رکھ کے ہے مارے انے کر چکنے نے سمجھ نہیں جی آئی हाँ तुसा तो यह ना समझ बद नी हां नवाज फलीत हो गया सरकार मार देना, वो हस के आता आंदा भरावा मारी जा तू सा पुरा बेली है तेरे नाम सामू क्या साहर लाहौर का ला एक बंदा गया اتے واہ وا بہلی سی شکان ادو گیا, گیا نا. نا پتھر مارن لگا ڈٹ گئی واپس آیا ہسپتال ہوا داخل سکا پڑےوا پڑےوا جان گان جانا سکا پڑےوا مامے نو پوچھ گیا سارے بڑے چنگے سمجھا سا چیتا چڑ چڑھ کے کرتا سن اتے جا کے ضرور پنگا لینا سی آخر ہر ہاچی نو ہاجی نہ سمجھی کئی اج کے چلے بازار چھوڑ جائے فی سکول چھوڑ جائے آپ تر جائے ہدی سے بازار شیتان چھوڑ شیتانڈے تو اتے جا کے پتھر مارے شیتان شیطان کے گا پچھلی میرے کو میںچانا پیا سکون میں چانا پیا میں عزت پہ لٹنا تھی مار رہے خدا دے آ پتر وجد دے, دے دین تے اپنی عزت گئی تاہ کر کے سا کلندر اقبال فرمانہ ظاہری اقبال یہ پوچھے کوئی بالا نا کتنے حاجی لے ہوئی نا نا اقبال یہ ہر متا تو دم دم کے سوا کچھ بھی نہیں جا حا ات لیوں زم زمجور ٹوکرا اللہ آڈے لاجی آ تین اتے جا کے صرف ڈرڈ نہیں سوتا لبا تین اور شہ تین اتوں پردے دا پیغام غیرت دا نہیں لبا تمیز نہیں لبھی مرد لبیک اللہ لپ لا شریق لک لپے عورتوں حکم منہ چاہو تاکہ آواز بندہ نہ فرمائی اور ستی برادری درچی بول سبھال اللہ میں پوچھنا اتے گا گای خبر دے ہر کام میں شریف ہو کے اگے اگے بجی پے اوے راب نہیں کھڈن د چشتی بند ام شاہ شاہ, شاہ اے دی اور دے بندے بھی آئے بندیاں بھی آئی میں بندیاں ویخنا وا میرے بندے نے جہے میری بار گاہ کے رن کا خیال رکھتے ہیں کہڑے نے جڑا میرا خیال جاجیا اتے بھی رن کے منہ تک در آدھر تاری بار گاہ چن ردیا لانتی چل جانا تین اپنے گناہ یاد نے کی سامنے مجرے ماں ادالت لگا لا لیے انف فکر ہوتی ہے کہ نبی سونے اتر کئی بی ساملہ دیانے حکم نپڑا منہ دگے عورت ہوں پاکاں نبی پاک دیاں گھر والیا ماوا مسٹر <میشتر> نو تے شیعہ بھی ماں مان لما ایشا سدیقہ منگ اما ایشا نے شیا ماں نہیں منگ مسٹر جناح کی بھن کہ آلم جنوانے جی ان کی بھن شا ردی ننگی تھان پھرے تے پریلا کدی پھرے <مدلاؤ> پتا نہیں مینو سمجھ نہیں لگتی کہ سید آئشہ پاک من گلوار پلیت کی ماں انج ہوئی سی ہاں جی ماں ہے تو پیر میرے لیے غلام فرید وی پلیت کی ماں پلیت ہوچا دی ماں پلیت کیوں ہونا پاچی کا اندازہ لگا حا حج کرنا گھر والیاں دوجا حج کر گے ہوا نفلی کر بیٹھے ادارے واجب تروڑی اتنے قوم دیا تھیا فٹیاں پہ ہاں مینو ایک فٹیاں پہن دیا سکول ہوئی اسلام دسی یہ اسلام سب واسطے دسی اس بغیر اترو ایسا بھی پتا نہیں کہ جہاں اگو فٹیاں والا ہے کپاہ مٹھ چوکی کی لالچ تو دے گا بھی مٹھ چوکی تم دے چاہیے تو جی مرضی عزت لٹ رہے اور کمزور اتو لالچ ساری دیہی فٹیاں کپا ہاتھ کی بجائے جی وہ کٹھی لگ جائے عزت کیوں نہ لٹا ہوں اس بغیرت نو مرد آخنا کی مسلمان آخنا جا اپنی آ فٹیاں چڑ کے لے کیا بھائی مان اسلام خرچ فٹیاں فٹیاں رانی چڑھنیا سن تو پھر رب मर्द नी तू, तू समझे लगी جائی دسوئے اللہ غیرت دے والے دے غیر قسم خدا دی جب قدرت میری جان ہے ولییا نو موہر لگتی ہے مولا والی اویو مولا نہیں آر مرد دیں گر مرد مردوں الا تستا الا تکارونا یتر واہد بینر رجال تن دروئی درو نہیں مولا علی ملا شاہ فرما اور کیا تنوں ہزار غیرت نہیں ہوتی رننا غیر مردہ دے سامنے غیر مردے نے معلوم ہوا بلایا تو گوارا نہیں بہن عزت کوئی دیکھے یا مسلمان دی عزت غیر تے ویکن گوارا نہیں کردا جا آ تے دفت بسا تو پروفیسر نال گپ شپ مار کے واپس آ جانتی ابلیس مہر مارنی علی نہیں لا سکتا علی موہر وہ رکھتا سجنا درویش تو جو اللہ کا بلی آر کڑی میاں محمد بخش کشمیر دا اللہ دا فقیر ہویا ہے انہ ایک شیر وہ سنا کے نالا جی شرا سنا شر چیز ہونے پر شرابی سونی ہونی اج ش بمار شراب سنا محمد بخش فرماؤ نے بے گئے رت دی کتے کا چنگا پے مرغ مطلب फरमान हैारी का संघ चंगा क्यों कुत्ते चंगा क्यों देखो एक कुत्ता पाल के वेखो राखी दा। राखी का कुत्ता देखो खुदा ना खासता डाकू चोर वाड़ा वे घरे खारे چور دی کھوتی رسے نو ہاتھ پاؤن لگے نا کہ کتا کی کرتی سچی بولو جان دی بازی لا دے گا کیوں میرے سائی دردو یہ غیر بندہ ہاتھ لاوے تے کیوں لا یعنی کتے نو بھی گوارا نہیں کہ میں جن دے چار دن ٹکڑ کھا کوتی رو غیر بندہ کیوں ہاتھ لا لڑ پڑ پڑھائی لیکن ایمان دسو کتا سائی کسے نات نہ لان دے تے بے غیرت بندہ اپنی ماں بہن بھی غیرت نہیں کرتا اپنے خون نی مردی جہا مرضی انت لا سامنے تے پھر کتا چنگا ہویا کہ نہ ہویا چنگا کہ نہ ہو फी जारत संगत नो कु का संघ चंगा ही हां और सुनो कुत्ता गुस्सा कर जा جی سڑے ہاتھ پان لگ ایک گل یاد رکھا جی, جی, جی بغیرت ہوں بھی گسا نہ جی سمجھا جی بغیرتا غصہ نہیں آسے پوچھا دلیا تو دلیو ہے. بڑا ہے. کہن لگا کہن لگے جدوں کوئی غیرت کی گل کر سان بٹ ریف لو دلے بندے دی نشانی گیرت دینا ماں جگہ جگہ غیرت حیا گل کرنا ہاں جی مخالفت کرنا جگہ جگہ میں یار نہ ہوئے رن نو گھر بٹھاوے نہ دفتر پجاؤ نہ برادری کرا پولیس چیتی نہیں بچی رن کم مجھ جانی ہے نہ براد کچھ ہیات کرو بندے کے پتر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 میں مثال دثال دا لاہور شہر پہ خیر ہوئے لودرا جان تو لوگ لوگ یہ واری نا میرا تھن وی سوئے نسڑی ہزار تیتی ہزار لاہور نس گئی ان؟ جی ایتھے ہوں لودرا نسلیاں سن آ وو آشتہار اتو لودرا کا میں اتنے پھر تکریر سے جاندہ رہنا اللہ تعالی دے فضل نا چیز نے اکھ ایسی کھولی رب لودر نسنیا سن آشتہار تکری جانا رہنا اللہ تعالی فلن چیز نے آولی اوے رب دلن ریس ہوں اتے رکی عوام اٹھ پہ نہ نا, نا نا آ ریس ہوتی آڑی سام اچھا اچھا کچھ سکولی اگوں نستا پیا یہ اگو چھال بجتی ہے سید اصغر شاہ گیلانی تحصیل ناظم لودرا یہ افتتاح کرنا تھی ہاں جی ان افتتاح کرنا تھی آل رسول میں پھر آخیا میں یار یہ سد نو میں آنا یہ کر ترے پیو وڈیروں دین دربار تا افتتاح کرنا ہی نا شروع کرنا دربار اپنے جا کے لا کے کھلار کے دربار ڈیڈی چن ڈیڈی کیونکہ اگریزی دیش ہوگو سمجھے کھلو کے آ کے افتار کرا میں پھر اخیر بولیا میں کیا سو ہم ہر سید نام کی عزت کرنے والے نہیں ایک سید برادری ہے ایک سید آل رسول ہے برادری سید ہور، آل رسول ہونا ہور، آنا ہو جیڑا کافر مرتد ہو جائے سید بئیمان ہو جائے تھر سید احمد خالی کری وگوں جدو کافر ہو جاوے حضور دی امت چ نہیں رہتا آل چاہنا نہیں فرم یار میں ہاتھ میرے پڑو کی اوچی بولو امام پرے سرکار بھی کتاب فداوری یا دل نمبر انتی سلام والے مستفا جان رحمت پیلا خوش سفا نمبر چھ سو پندرہ جل دنتی امام احمد رضا بریلوی بھی فرماند سنیاں دی نشانی کی سنیاں دی پچھا کی ہے سنی بندے کیڑے ہو سن بھی نشانیاں دسیا میں اپنے موضوع پورا اے نشانیاں لاہور جنبر بیان کیسٹ آئی پہ یا نشانیاں نہیں بیان کر لیکن میرے امام نے پہلی نشانی سنیا نہیں ہے سید احمد خان علی گڑی اور اس کے متا بین اس تابے دار سب کفار ہیں جڑا یہ آخ کہ واقعی سید آمد خالی گڑی اور اس تابے دار کافر ہے منے جا جا نہیں کیوں کہ وہی سر وہی سر سو سد جیڑا نبی پاک نشی آخ گیا تفصیل کتنے تفصیل آدھا ہے جہاں کپڑا پا حاجی حاج دے موقع جنوب احرام وہ آدھا ہے لباس جنوں انگریز پیسے دے تے انگریز اگے لاوے مسلمان ہوتی تیری تے احرام ہر نبی بنیا ہر نبی ہر نبی ویشی بن گیا نو زب اللہ ہوا کافر آزم کہ نہ ہوا بولو کی دیان سار سید سید پر لوگ آ سر سید سنسلان نہیں وہ کافر سمجھنا سننی کی پچھان بن گیا فتح فتوی لکھتے معلوم ہویا سید برادری ہو رہے سید آلے سن لو آج میں بالحت کر جاوا سیدان جیری گل مغرور کی سہیدان کا جو مرضی کر گے اتنا بخشیا ہال رتو لے بے نیاز گرم شکل دے نیاز گیا کردے کردے کفر جا بیٹھا ہاں سید کفر جا بیٹھا ہوا رو قسم خدا کی کرکیا نہ ادب نہیں جو پیغمبر نے مولا تال ادیوار گا کرتی مولا تاہ فرمایا سی میرے احل بچاو گا میرا پتر ڈبدتا پیا وعدہ پورا فرما رب نے فرمایا من اے اے تیرے اہل چاہائی نہیں اے قرآن کے نہیں ہو سب تیرے نہیں حک ہےٹیچ کیوں کیوں باہر بول دیا ہے ملاؤں بغیر وہ سال ہے جو ہے کافر اللہ تعالی نے ایک گل توجہ راب سونے نے ایک گل اتاری، اتاری، اتاری، حضرت نو واسطے نہیں گل نو سلام تو نہیں کیوں جو نہ اگے نو علائی سلام نہ حضرت لوہ کا پتر اٹھے ہیں رسول رب بے نے رسول مت مغرور ہو کے نخرے پیک ہمیشہ ایمان چاہیے سمجھ نہیں جی لگی کی وقت ہوا چار بجے نماز پڑھا میں آخر سا کہ نماز زہر دی سارے ایک بجے پڑھ لینا مڑ بیٹھا تو خان صاحب فرمان لگے بھائی اتے کہڑے نمازی ایڈے بیٹھے نام لیا تو سارے اٹھ جان <laughs> بہا لکھو دپ اٹھ کے آئے ادھر تقریر کا تا ہے ادھر دھپ کا تا ہے یہ تو سونا توجہ نال بولو یار امن نا بیٹھو یار اتنے نمازی بڑے پکے ماردل. بیٹھے انار نہیں ہے سونا سونا ہاں میں دس رہا قوم اصل سجدے سارے پکڑ ہاں لاہور تو جرضی بڑی لیکن لگتا ایک پہ جانا ہاں میں پتہ نہیں سجنے کیڑے پاس پہ جانے ادھر کوفر گھر گھر چ نچدے گیرت مک گئی ہے رل گئی سجدے ਦੀ مولا شیتان کی بے عزتی کرفرفر منافک مسلمان ہو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 اتے تو خیرت کا سبق ملنا ہے تو پھر سجدہ قبول ہونا ہے ہوں حالت ویکو تو میں سمجھانا ہلکے بڑی ادھر ویکو اس وقت تی حکومت ملان الا ماشاء اللہ کر کے پیر تعلیم تمڈا نظام سارا اس گل پہ زور دتی کھڑے کہ کافر مسلمان بد فرکے اہل سنت, سنت سب ایک ہو جاؤ اتحاد کرو اور کسی نوج نہ آخو کسی مذہب نرانا تعلیم چی ہوئی کچھ حکومت یہ ہر مذہب والے ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک سکھ مذہب بھی سہی ہے ہندو مذہب بھی سہی ہے یہودی مذہب بھی سہی ہے سچے ہاں سنیا جو حوالے ویک میرے سکل دیا کتاباں تھی پہلے دن اگریزاں دوست بنا یہ نو دوست بنا کاسلمان گلاسپرس اخبار جمع البارک انی جنوری دو ہزار سات تک ملا پچھایا جگہ آ جی سہی دیوبندیاں کا ہنیف جالندری ہنیف دیوبندیاں دا خیر ال مدارت مدرس ہے ملتان آتا دربار دا خطیب بریلویا دا آ نیاز نقوی آ گیر مکل لابیا ابدل خبیر آزاد آ قادی تجوید الدین مقصود دا داماد اے شفیق مدنی آ وزیر مذہبی امور یہ تو جان دے سکے کون ہے جانی پانی حرام دے ہمیشہ جانے پچھانے ہوں حرام دے ہمیشہ جانے پچھانے ہوں آن بھائی یہ زیال الحق دا ہے یہ خدا بہتر پک جی میں زنی ادھر سنو اتنے نمازہ پہ ہوں سچتے تو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 مارکیٹ مارکیٹوں دوسرے مذہبوں کے خلاف جو لکھا پیا کتابوں کے یہودی مذہب دے خلاف ہندو مذہب دے خلاف وہ بھی کتاب چک لو چک لی بازار اور سبق دیا سارے برا نے آ ایک ہوا سایوال جانا ضلع سایوال کے اندر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 اللہ شاہ بخاری اے غیر مقلد بہادیا کا ضلع سلوال کا وقت ولایت اقبال مفتی ولایت اقبال یہ بریلویا اچھا پیر ابراہیم سیالوی اے بھی بریلویا ڈاکٹر مائکل یہ دا چوڑے جانتے نائلہ جی اید ہندلی عورت دی ایس سارے ہوئے جی تے انمان کی جلسے کا نام کی رکھا عقیدیا سانج کل پاکستان سبحان اللہ تال نماز پا ہندوڈا بھی سانج ہے بابا ہم سات ترقی نہیں کی بابا اسی پہچان رہ گئے जिना तरक्की आते हिंदू भी सा ने हिंदुआ का गीधा से साडा एक सिखा एक योदिया का ईसाइया एक उतले मुला मुला के पीर एक बिलाजी मदरसा हुकूमत वाले, वाले अंग्रेजा में नारल के सांझ खाते की खड़े ने ہوں میں دسو، دا کی دا سان اے او کافر جنہ دی کا سانجا ہوفر ہوتے ہیں یا مسلمان اچی بولو اچھی کون ہوں صرف بھولا حالے نہیں سمجھے کہ مسلمان کا تیتا وادیاں سانجا نہیں بنتا اج ہندو سکھانے ہال نہیں پہنچے سویرے بال سکول کھلے سانجھے بنا عقیدہ سانج نہیں بنا اولاد اے سکھے کافرفرجا نبی پاک سرکار دلے امتی پیا خانا تے آپ آنے پہ حضور دے کول مر کے جے تو شفاف کرا, کرا جیدے, نال سانجے ہو گے وہ نہ جانا بھی نال سانجے ہو کے جانا ہے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 जिन्हे नहीं जाते हाथ खड़े करो जिन्ह के सकूल नहीं जाते हाथ खड़े करो अच्छा हो सदा भी किसी के बाल ही हो भी हो सकता बाल होवर तो चौखे हो गए होके हो रहे ویو ہاں ہاں ویخو جی جی بادشاہ حالے ہے نبی پاک میں کہ حضور سرکار کول جان گے تو پتے لگن گے بھی کل کی, کی, کی کردہ رہے ہاتھ کی ہے کبلا اے سکول بھی جی ان سانجے کھاتے والی وے پتر لکھا کیا مطلب دنیا ابتدا میں ٹھیک ہے یہ دنیا ابتد میں پہلا مضمون ہے پورے ملک کے کتاباں پورے ملک <laughs> اور ملک پہلا شخص یہ وقایا لنگور, لنگور اے حضرت آدم علیہ اسلام جی اتوں بگڑ کے نوز بلاک آ شکل بنی اتو بگڑ کے سارے انسان ایسے لنگور دے اس آنس ہسٹری فار پاکستان, پاکستان کی تاریخ اتنا لانچتی ہے انہوں پاکستانیا دی نماز سے کی رونے جی تاریخ رسول ولی پوتر پڑتا پیا لنگور پوتر ایڈی وی تو تے پفر کے نبی رسول لنگورا دردی دگ دلی کترتی خوش ہو سکے کہ سان لانتا کہ تین ہزار نہیں یہ تو ادھر ویکو میری کتاب ادھر وے کتاب چوتھی تھی اردو اردو چوتھی تھی ہاں ہماری آبادی والا بندہ اندر تصویر دا مضمون دیکھ کے دے سورا کہ آ انسان پہلے لنگور کا اے انگریز انسان پہلے لنگور سنبور سنبور. اے مدرسیاں مدرسیا بھی سبق اے ہوئی گلا ہاں. ماشاء اللہ جڑا سکول تو بچہ کھڑا ہوئے تنظیم تو ان کی ہو گل اے باقی سب کا یہ ہوئی اے کہ دسنہ دسناج دسناسنا یہ مدرسے کا نو قرآن آیا کتوں چھپ کے آیا ڈن مارک. مارک تو چھپ کے آیا اس ملک کی چون جس ملک نے نبی پاک دے کارٹون بنا لکھیا پترا اتنے ویخ ڈنمارک لکھا لاہور نظام مدرسہ نے منڈے مانو آن کے دا انہیں آخیا یہ نم نقسیم ہو رہے نے جی یہ انگلش مشترکہ کھاتا ہے لکھ کے تھلے انگلش ہاں پڑھو ہاں ہاں لڑی کی لکھا دو اکی ہاں جی واہ تو اگے آتلی ہاں جیم دے اگے اتلی ہا دے اگے تھلے والی تھلے کی لکھا دون ت گیا ایچ اے بریک موٹی کا فرق کہ ہوں ہا بریک, دا بریک موٹی کا فرق کیو گے قرآن عربی ایسی زبان ہے فرق نہ کرو تھا جا نوا مطالعہ پاکستان ہونا آیا ہے مدرسوں کا ترمیم والوں کا اندر لکھے ہر مذہب کے لوگوں سے پیار سے پیش آنا چاہیے قرآن فرماندہ اللہ <یحجی> سونا رب فرماندہ جڑے کافر نے بھاوے اہل کتاب مشرک سب جہنم کی ہمیشہ چہ گے اور اللہ دی ساری مخلوق تو بہڑے نے. نے. ہر مذہب والے کا احترام کرو جران فرما کافران کی بےزتی کرو قرآن دا بخال مسلمان ہوں وہ بولو مڑ سڈیا نماز سلادا کدھر جاتے ہیں عورت کی گنجائش چھوڑی میں نہ ہر تو گنجائش نہیں میں سوال نہیں کروں بھائی نماز دا وقت ہو گیا ہے میرے گا کرنی ہے میرے گل کینگا حق ہوں کی یار تھوڑا جی ہاں بے شک میںلی نہیں منگا اس واسطے چپ کر کے آرام لال کرنے کے دا رام پی سکول فوٹو نے اس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اپنی زبان چھٹاکی والی یہ حق تلاو کی لوگ ہے اسے جمہوریت دے تحت وسن والے ملا جیرے اگے ڈراما رچا کے آخ حکومت نہ جان گردی اتونیت کی گل کن کرنی اوت گل کرنی ماہ ناما ارافات جامیا لاہور والا مدرسہ مفتی محمد حسین نعیمی مر گیا ہے جے ایمان تے تریا رب بخش بیس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 اتحاد بین المسلمین اجلاس ہوا مفتی نعیمی کرایا لکھا کابطہ کرا؟ اخلاق برائے علماء رام مورخہ 28 ستمبر 1991 سو بروز ہفتہ گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں وزارت مذہبی مور اسلام آباد کے زیر انتظام پاکستان بھر کے تمام مکاتب فکر کے جی دلوا اکرام مشاہ خدام اور دیوی جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا